ایک طالب علم میں نے سوال کیا تو میں نے کھڑا کر دیا نہیں وہ سوال کیا تھا کہ آسمان کیوں کھڑا ہوا ہے بغیر ستون کے گر کیوں نہیں پڑتا ہے سوال آگے ٹھیک ہے آگے قرآن پاک کے اندر پڑھو گے وہاں ہے بغیر آمادن ترونا اس کا جواب کس میں آئے وہ قرآن میں ہے بغیر آمادن ترونہ اللہ نے ان کو ستون کے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 مل جاتے حضرت کی مجلس میں حضرت کے کردار سے امال سے کچھ جواب مل جاتے تھے لکھو جی نہ ہی از سوال غیر ضروریا غیر ضروری سوال سے روکا گیا نہ ہی از سوال غیر اے ایمان والو نہ سوال کرو تم ایسی چیزوں سے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 اس پہاڑ سے کیا نکلے جی اونٹنی نکلے تو اونٹنی نکلی یا نہ نکلی جب اونٹنی نکلی تو اونٹنی کی قدر کی انہوں نے نہ کی تباہ و برباد ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی آ رہا ہے ہماری نے سوال کیا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے کیا اترے کوئی خانچا اترے کھانا ہو گوشت روٹی ہو حلوہ ہو سمجھے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 قدر شناخ آج ایسے معنی لکھے کرو آپ کو ہر جگہ ایسے معنی نہیں ملیں گے یہ مافق ہے نا مانے نہ قدر شناخ ما جال بحیرہ تہریمات غیر اللہ کا ایادا تہریمات غیر اللہ کا ایادا پہلے تحریمات غیر اللہ کہاں تھے میرے محترم او بالکل ابتدا کے اندر ساتویں پارے کے ابتدا کے اندر تھا یا نہیں یا بات ماحل اللہ, تیبات اللہ تھا یا نہیں اس کا یاد ہے تحریمات غیر اللہ کا یاد آ چار قسم کے جانور تھے جی اونٹ تھے بہیرا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 وہ ہر جگہ ایسے کھاتے پیتے ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا سمجھے وہ سرکاری سانڈ ہوتے ہیں نر اونٹ کا وہ ہوتا ہے, کا ہوتا ہے. تیسرا قسم کے جی؟ وسیلا سواد کے ساتھ وہ اونٹنی جو مسلسل مادا جنے ایسی اونٹنی جو مسلسل مادا جنے نر نہ جنے تو اس کو بھی بتوں کے نام کر دیتے تھے وسیلا وہ اونٹنی جو مسلسل ماد جنے اور ایسی حامی نر اونٹ جو ایک خاص شمار سے جفتی کر چکا ہو جفتی کا معنی ہے جما اونٹنیوں کے اوپر چڑھ چکا ہو مثال اور دس دفعہ چڑھ چکا ہو پھر اس کو بھی کس کے نام کر دیتے ہیں؟ بتوں کا نام بوڑھا ہو جاتا حامی نر اون جو ایک خاص شمار سے جتی کر چکا ہو یہ بخاری شریف کے اندر یہ تفاص کی لکی میں اب نیتیا جہدی نئی مشروع کیا یا نئی مقرر کیا اللہ نے بحیرہ کو نہ صاحبہ کو نہ وسیلہ کو نہ ہم کو لیکن یہ کافر لوگ باندھتے اللہ پہ جھوڑ اور اکثر ان کے بے قل ہیں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 کہ پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید کریں گے اگر چین کے باپ دادا ہوں اور ہوں تو یہاں کن کی تقلید سے روکا گیا ہے جہلوں اور گمراہوں کی تقلید سے کوئی انصاف تو کریں نا غیر مکل صاحبان وہ ہمارے پر فٹ کرتے ہیں اب ہلو کانا آب جواب شکوا ہے اور تقلید جوہلا کی تردید ہے اگرچہ باپ دادا ان کے نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ راہ پاتے ہوں یا یوحذین آ منو مسلہین کو تسلی مسلہین کا معنی اصلاح کرنے والے مسلہین کو تسلی بھائی بساؤ کا ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اس کی کوشش کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے سمجھاتا ہے اپنے ساتھی کو اپنی قوم کو لیکن وہ اس کی طرف نہیں آتے تو وہ کرتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے کسی کے ساتھ تالق کلامی بھی کر دیتا ہے سمجھا تو اللہ تعالی نے فرمایا اسلح کی تم کوشش کرو تبلیغ کرو امر بر معروف نئی نل کرو تمہارا کام ہے پہنچا دینا اگر ایک آدمی کی پہ نہیں آتا ہے چند آدمی نہیں آتے تو ان کے ساتھ لڑو نہیں نہ اتنے فکر کے اندر پڑو کہ اپنے آپ کو بیمار کر دو کڑ جاؤ ایسے نہیں کیا تو یہ بات ہی ہے سمجھ ایک اور چیز ہے کہ تبلیغ کے ساتھ دعا بھی کرتے رہو کیا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 اللہ سے آدمی ایک تعلق قائم رکھتا ہے نا مسلح کو تسلی اے ایمان والو لازم پکڑو تم اپنے نفس کو نہ نقصان دے گا تم کو وہ شاف کے گمراہ ہوا نیچے میں نے عربی عبارت لکھی ہے تفسیروں میں ہے بے وجود اسلاح باوجود ہے کہ تم ان کی اصلاح کی کیا کرتے ہو کوشش کرتے ہو بے وجود یہ تم اسلح ہو باوجود ہے کہ تم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہو پھر اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بے وجود ایسا یہ تم اسلح ہو نہیں نقصان دے گا تم کو وہ جو گمراہ ہو جائے جب ہدایت آپتا ہو تم طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا سب کا بس خبر دے گا تم کو ساتھ ہو سے تم عمل کرتے تھے یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑو بس آپ نے کی کرتے رہو نہ نقصان دے گا تم کو جو گمراہ ہو جائے جب تم ہدایت کوئی گمراہ ہوتا رہے تم فکر ہی نہ کرو نہ ان کو امر بالمعروف معروف اور نہيں ٹھيک ہے, ہے مانا بعض لوگ ایسے مانا کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکرى صديق نے ترديد كردى تھى حضرت ابو بکرى صديق نے اس كى ترديد كردى تى فرليا یہ غلط معنی کیوں کرتے ہو حضرت تو فرلاتے تھے كہ امر بل معروف نہیں ان منکر ضرورى ہے جو چھوڑتا ہے اسے بعض پرس ہوگی تو حضرت بکری صدیق کے قول کے مطابق ہم نے مانا کیا یہ بات ہی سمجھ زہری معنی پہ عمل نہ کرنا یا منو یہ ہماری پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں اپنی نبیڑ توں تیری ہور نال کی اپنی نبیڑ توں تیری ہور نال کی پنجابی زبان نے کہتی یعنی تو اپنی فکر کر اوروں کا کوئی فیاض نہ کر سمجھے ایسے نہ ہو یا ائی الذین دین یہ لکھو جی مسالے دینیہ کے احکام کے بعد پہلے مسالے دینیہ تھے مسالے دینیہ کے احکام کے بعد مسالے دنیا کے احکام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 مسلمان ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے جو مسلمان تھا نا حضرت بدائے وہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی اس نے اپنے سامان کی فہرست بنائی اور فہرست بنا کے اپنے سامان میں چھپا دی کہ یہ میرے گھر پہنچائیں گے وہ فہرست کے مطابق وہ سامان لے لیں گے پھر ان کو وسیعت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا سامان کہاں پہنچاؤ میرے گھر پہنچا دینا یہ دو آدمی تھے دونوں وسیع تھے کیا دے آ قرآن نے گواہ بھی کہا ہے کیونکہ انہوں نے گواہی دی تھی نا آگے سچی چاہے جھوٹھی جو پھر دوگی دی تھی گواہ کہا اب یہ حضرات سامان لے کے مدینے پہنچے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 اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کیا آیا سائنس لہ آیا اب مدعی کون تھے جی وہی وارث تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس پیالہ ہے تو قانون ہے کہ مدعی کو کیا پیش کرنے پڑتے ہیں المدعی گواہ غریبوں کے پاس تھے نہیں تھے گواہ ان سے کس میں لی گئی نماز عصر کے بعد ان سے کسمیں لی گئی انہوں قسم کھا گیا جن جی کوئی پتہ ہی نہیں کچھ ہی نہیں تو حضور نے کن کے حق میں فیصلہ کر دیا ان کے حق میں سمجھے اب ہم بریلوی صاحبان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ حاضر ہر زماں اندر وہ ناظر ہر مکان اندر مکینو لا مکان اندر میرے کا آواز کافی بریلوی صاحبان بتاؤ حضور حاضر و ناظر تھے عالم العائد تھے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 بارسو مکے مدینے والے آپس میں آتے تھے وہ جب سلو ہو گئی نا کی تو آنا جانا ہو گیا ان میں سے کوئی آدمی گیا دیکھا تو پیالہ تو وہاں تھا ہی بالکل وہی تھا آ کے بتا دیا حضرت کو اس کے وارثوں کو حضرت پیالہ تو وہاں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کس نے بیچا کسی نے تمیم اور ادی نے بیچا اب انہوں نے دعویٰ کر دیا حضرت کی قیمت کے اندر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 گویا کہ انہوں نے دعویٰ کس کا کیا خرید کا کہ ہم نے خرید کیا حضرت نے فرمایا گواہ پیش کرو خرید کے گواہ پیش کرو وہ گواہ پیش کر سکے نہ کر سکے اب حضور نے فرمایا وہ قسمے اٹھائیں مدعی یہ ہیں اور وہ منکر ہیں کہ انہوں نے خرید نہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں اب قسمیں کیسے اٹھائی وہ جو فوت ہو گیا نا اس کے دو بارسوں نے قسمیں اٹھائیں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 میں تو آگے سورج یوسف سے آگے پڑھاتا تھا حضرت کو کچھ تھوڑا میں دیتا تھا بوڑھے ہو گئے میں نے یار کیا حضرت اس آیات کے متعلق بطور یار بڑی مشکل ہے استاد نمانی بڑی مشکل ہے یا منو اے ایمان والو یہاں شہادت کا معنی کرو شاہد شہادت بمن زو شہادت اور یہ ترقیم میں مبتض بن رہا ہے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 اس کے نیچے خبر لکھو شہادت مبتدا اسنان کیا ہے دو ہوں صاحب عدل کے اب دو جو صاحب عدل کے ہیں وہ گواہی ہیں یا گواہ ہیں لہذا شہادت کا مانا میں نے کہا کیا ہے کہ گواہ درمیان تمہارے دو ہوں یہ سمجھی با اور اگر شہادت کا معنی میں شہادت کروں تو پھر اس نام سے پہلے شہادت معذور ہوگی پھر اس نام سے پہلے کیا شہادت کا لال مقدر ہو جائے گا پھر مانا یوں ہوگا گواہی درمیان تمہارے کیا ہوگی گواہی دو مردوں کی ہوگی جو صاحب انصاف سے ہیں آپ سمجھ با اور ان آیات کو میرے شائق نے بڑا اچھا کیا ہے حضرت مولانا احمد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے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 کن کو وہ جو دو گواہ اس نے تھے گواہوں سے مراد کیا ہے کیا وہ وسیعت کی تھی نا اور وہ کون دونوں کو بعض نباد اصر کے پاس کس میں اٹھائے ساتھ اللہ کے بھائی انہوں نے قسمیں میں اٹھائی تھی یا نہیں حضرت نے قسمیں نہیں تھی کہ نیر تم اگر شک کرتے ہو تم نشتری اس سے پہلے یقوان مقدر ہے اس سے پہلے کیا مقدر ہے آ, وہ گوا اس طرح دیں وہ دونوں کہیں کہ نہیں خرید کرتے ہم اے اس قسم کے قیمت اگر ہو وہ مکسم لا رشتے دار ہم قسم سچی اٹھا رہے ہیں اور قسم کے بعد ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے چاہے مکسم لا ہمارا رشتے داری کیوں نہ ہو گائے گائے ایسے ہوتا ہے نا جس جیسے خاطر آدمی قسم اٹھاتے ہو کیا ہوتا ہے رشتے دار ہوتا ہے لیکن یہاں رشتے دار نہیں تھا وہ ویسے رشتے دار کی بات کی بلا نہ اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو انا اگر ہم چھپائیں تو اس وقت گناہ گاہ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 پہلی جو ختم اور دوسری شروع ہے پہن او اسرا پس اگر اطلاع پائی جائے اوپر اس کے کہ تحقیق وہ دونوں مر ہوئے تھے گناہ کے اس تحقا میں نا مرت کے تھے کون دونوں گناہ کے مرت ہوئے تھے بھائی وہ وسیع جو نسرانی تھے مر تک ہوئے دو گناہ کے تو فعا خران یقومان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 یا سچی گواہی نہیں دی دیتے تو کم از کم ڈر تو جائیں نا جھوٹھی گواہی کے اوپر جرا تو نہیں کریں گے دیکھو جی حکمت قانون مذکور یہ زیادہ کری برا فیس کے کہ لائیں وہ گواہی کو اوپر طریقے کے اپنے کے کون لائیں اور جن کو وسیع کی گئی ہے یا کم از کم ڈر جائیں اس سے کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں اوپر وارسوں کے انتردائے مان الارا ان سات ایمان کے بعد کا مقدر ہے الل واراسا کہ لوٹائی جائیں گی کسمیوں پر وارثوں کے بعد ان کی قسموں کہ ہماری قسموں کا اعتبار نہیں رہے گا پھر وارثوں سے کسمیں لی جائیں گی ڈرتے رہو اللہ تعالی سے اور سنتے رہو حکام کو اور اللہ تعالیٰ نیرا حملے کرتے کے کام سکے یہ بات آئی سمجھ یا نہیں سمجھ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات من ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ www.shahideislam.com